پہلی گل میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ آپ سرکار نے صاحبہ حکم فرمایا اے میرے صحابہ قربانی کرو یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے صاحب نے عرض کی تھی کہ فمالنا فی یا رسول اللہ یہ ساڈے واسطے کی سنت ابراہیم کاکتی ہے لیکن سادے لئی کی جی آسان کریے تو سانوں انعام کی ملے گا نو جزا کی ملے گی میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا میرے صحابہ جس بندے دی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لو فرمایا ہے, ہر بال دے بدلے بالک ہر بال دے یعنی جانور قربانی دا قربانی دے جانور دے جسم دے اوپر جتنے بال نے ہر بال دے بدلے اللہ تعالیٰ قربانی کرن والے نوں ایک نیت آپ فرمایا دوسری ادیس سرمزی شریف کی میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو قربانی دا وقت آیا دن آیا آپ نے فرمایا آؤ اپنی قربانی دے کول تشریف لے آؤ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دی ویچ اے دی حقیقت کی ہے میرے آخا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم علی نے فرمایا کہ جس بند ایک گل یاد رکھے ہے کہ قبولیت شرط ہے قبولیت ہے شرط ہے یہ تقسیم کاری نہیں کیتی جاندی، ونڈ نہیں کی سارے برابر رکھا جارے برابر نہیں کیونکہ سارے نہیں ہوتی اور میرے آکا نامدار نے فرمایا کہ اعمال دا دار و مدار جیڑا ہے نیکی دا دار و مدار بندے دی نیت کے اتنے ہو جی انہیں کیتا مخلوق واسطے تے پھر انہوں اجر بھی مخلوق تو ہی لبے گا تے جے انہیں کی خاص خالق دی مرضی رکھ کے خالق دی رضا واسطے تے پھر اجر بھی خالق فرماوے قبولیت شرط فرمایا کہ جس بندے دی قربانی قبول ہو جاوے کل قیامت قیامت کا دن گا اے جانور جڑا جنہوں قربان کرن والا قربان کر رہا ہے یہ اپنے سنگا سمیت آئے گا اپنے خور سمایت آئے گا اپنے جناب علی چمڑی سمایت آئے گا یعنی میرے آقا نامدار نے چند چیزاں گن کے اس طرف اشارہ فرمائی ہے کہ یہ جانور پھر صحیح سلامت ہو کے قیامت والے دن پھر صحیح سلامت ہو کے اپنے نال نال خورا سنگر بالا چمڑی اتے آئے گا اور اے دے اتے قربانی کرن والا او بیٹھ کے پل شراط کا سفر کر لوگ یعنی کتنی ہے کہ پل شراط دے اتوں ٹپا واسطے قیامت والے دن بندے کوئی سواری نہیں گی اور او اتنی خطرناک تھان کہ جس کی حقیقت اور ماہیت ویکھ کے اللہ تعالی نبی نے یعنی معصوم نے ہونا ممکن ہی نہیں ہے انہوں لوگوں بھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چھپناو معافیاں منگیاں نے کہ مولا سونا ایڈی سختی لیکن او کہنا واسطے ہوے گی گناہ گار واسطے فاستین فاجرین واسطے جناب علی فساق اور فجار لوگ جہے واسطے, کافرین واسطے، مولا تعالی نے بنایا کہ وہ گزر کے جانا انہوں ٹپ کے جانا یہ پھر کسی کسی ایمان والے بندے نو نصیب ہوے گا وغیرہ ہر بندہ اتوں ٹپن دی طاقت لیکن ای جانور مولا جے جی قبول ہو جاوے تو مولا سونا اس جانور صحیح سلامت کر کے صحیح سلامت بنا کے قربانی کرن والے دے سامنے پیش فرما دے اے اے دی ایم جناب موٹے لفظ دے اندر جناب نو حقیقت دسی دس اگے مولا سونے نے قرآن مجید دے اندر واضح اعلان فرمایا ہے کہ اے قربانی جہی ہے ساڈی ہے توجہ ہے نا آیت پاک پوری سنا دینا اگرچہ آدم پاک دے بیٹے دے قصے دے پیٹیاں اے دیت پاک آئیے لیکن قرآن اتریا امت مستفا کی خاطر ہے قصہ ان کا ہے لیکن ہدایت میرے واسطے سکھانا اور سبق سکھانا مقصود جہا ہے وہ امت مصطفیٰ نو آیت پاک سنا وا سورت المائدہ آیت نمبر ستائی ارشاد رباني فرمايا واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لاک اللہ قربان جاوا اللہ سونے نے اللہ سونے نے اپنے پاک محبوب کو حکم فرمایا ہے محبوبہ وتلو والے اب ابنی آدم بالحق ہے محبوب اینا نو پڑھ کے سناو آدم پاک دے دو بیٹے دی سچی گال سچا قصہ اذ قربا قربانا فتقبل من احد ہیما ولم یتقبل من الآخر مولا سونا ہے دا ہے جدو نے دوانے جدو نے ایک ایک نیال پیش کی تھی قربانا قربانی پیش کی تھی ایک ایک قربانی پیش کی تھی مولا دی بار گاہ درت کپلا من احد ہی ماں اللہ سونے نے انہیں ایک دی قربانی قبول فرما لی ول میو بل من نل تے دوسرے دی قربانی اللہ سونے نے قبول نہ فرمائی قربان جا اللہ سونے نے یہ گل اپنے پاک محبوب نو حکم فرمایا اے محبوبا اپنی امت نو نڑ کے سناؤ انہ آدم پاک دے دو بیٹیا گل سناؤ اے کسہ سناؤ سوال پیدا ہوتا ادھر میرے ال توجہ رکھ کیوں سناون ووں سنا وبی خدا نو کیوں پیا حکم ہوں قربان جاواں کیوں سنایا جا رہا وے کیوں گل یاد کرائی جی کیوں جنابے والی کیوں امت پاک امت نبق دینا اللہ سونے دی اللہ سونے دی بار گاج قبولیت والے لوگوں کا پتا دسنا ہے مولا سونا کا حکم پیا فرمو گا محبوبا یہ سناؤ آدم پاک کے دو بیٹیا کی گل وہ نے اپنی اپنی اپنی قربانی پیش کی مولا سونے دی بار گاہ اصا ایک تو قبول فرمایا ولم یو تپل منل آخر دوسرے دی قبول نہ ہوئی کال لگا کا قبول نہ ہوئی او کہ لگا میں مینوکسمے میں تینوں قتل کر دیاں گا قال انما یت کپل من بے سونے نے اللہ سونے نے فیصلہ فرما دے اللہ سونے نے فیصلہ فرما دے نہ لڑائی کی گل ہے نہ قتل والی سونے نے فرمایا اسان اندھے تو قبول کرنے مولا سونے نے فرمایا اسان اندھے تو قبول کرنے اوگان دیا قربانیاں قبول کرنے ج صرف, صرف, صرف جتنے عربی زبان درما استعمال ہوئے ہو جنابے والی کلمہ ہسارے ہسر واسطے استعمال ہوتا ہے مولا سونے نے فرمایا اللہ سونا صرف اور صرف متقی پرہیدگار لوگوں دیا قربانیاں قبول فرما اگر چسا لما آدم پاک دے بیٹے ہیں لیکن مولا سونے نے ایک دی قربانی قبول فرمائی دوسرے کی نہ فرمائی جی دی قربانی قبول فرمائی وہ آدم پاک دے دین آدم پاک دے دین احکام ے سن آدم پاک کے اتر والی شریعت ایمان رکھن والے سن بے جا بے قربان جاوا نے آخیا نے آخیا نے اے وے جی جو مولا سونے نے احکام اتارے مہرا میں اوی کر میں کراں گا لیکن جہاں دوسرا سی کول قبول نہ ہوئی وہ پاک دی شریعت پاک کے حکم ترا بھی نہ ہویا دین پاک تیرا بھی نہ ہویا او وہ تقا, تقا, تقا. میں, میں اپنے لیں حالانکہ شریعت پاک ایسی کہ جڑی دوسرے جوڑے نال آئیے اندرا جائیں گی لیکن انہیں آخیا نہیں میں لینی ہے دا مطلب ہے اونے آدم پاک کے دل نو نہ منیا تینے آدم تے ایمان رکھا مولا سونے کا حکم نہ منیا مولا سونے نے اعلان فرما کے واضح فرما لوگوں اتانے کی ہر نیکی سوشن قربانی تبول کر گے جا منے گا سارے آکام منے گا آتم پاک میرے واسطے اللہ سونے دا سونا قرآن فائدہ تو بہت بڑا نیکی تو بہت بڑی ہے لیکن, لیکن, لیکن کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے شہرت اور نامبری کے لیے نہ کرے اپنے چرچے کے لیے اور ذاتیات کے لیے نہ کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے اور پھر وہ متقی متقی کون ہے او تفصیل تو سمجھ آئیے متقی وہ جہا دین ہو دی پاک ہوئی دی اللہ سونے کے احکام من خالی من من کے چلنے ہے تو دونوں ہی آدم پاک کے بیٹے نے ٹھیک ہے باپ جسمانی جسمانی اور روحانی باپ دونوں کا ایک ہی ہے لیکن اللہ سونے نے ایک بھی قربانی قبول فرمائی رد فرمائی قبول فرمائی مولا سونے نے ایلان چرمایا دنیا تک قانون بنا چای گلے گا سارے حکم ننے گا سڈے آکام منے گا سڈے کیتے فیصلے منے گا او اندر دا متقی ہوے گا اندر دا پاک ہوے گا تقوی تے پرےزگاری والا ہوے گا اساں نیکی وی اونے تو قبول کرنی ہے اساں قربانی وی اونے تو ہی قبول کرنی ہے او چھوٹی جی نیکی وی جی کرے گا اساں جزا وعد تو وعدہ تا فرماواں گے تے جے منن والا نہیں ہن <نائن>. سوال پیدا ہون دے दम पाक वाली आदम पाक उतर वाली शरीय सी आदम पाक उतर वाले आहकाम सन एक मुहम्मद अरबी के उतर वाली अल्लाह सोने लीलाब किताब खुदा दिया बंद आदम पाक अगर चे सारी इंसानियत पाप जरूर ने لیکن قربان جاوا مولا سونے نے نبیا رسولوں کے عزت اتا فرمائیے اپنے محبوب نتا فرمائیے جی امامت اتا فرمائیے اپنے محبوب نتا فرمائیے رسالت منسوخ ہو گئی ہے نبوت منسوخ ہو گئی ہے لیکن مولا سونے نے اپنے محبوب نو ایسی نبوت اتا فرمائیے جی قیامت تک کوئی منسوخ نہیں کر سکتا ایسا دین فرمایا جنوب کیا مت تک کوئی دیتا خدا دیا انسانیت لیکن قربان افضل رسل مولا سونے نے اپنے محبوب بڑھائے او آدم پاک دا پتر ہوے آدم پاک نے اتنے نادل والے احکام نہ من मौलाव फरमावे जा سانوں تیری قربانی دی کوئی ضرورت نہیں تیری قربانی دی کوئی لوڑ نہیں تیری قربانی دی کوئی اہمیت نہیں کیوں تو پاک تدم پاکتے والے احکام نہیں منیا تھی گل نہیں منی اصا تیری قربانی نہیں قبول کرنی خدا دے بندیا جی آدم پاک دے دین منے مولا قربانی رد چا فرما خدا دیا بندیا جہا محمد مستفا اتر والے قرآن دے احکام نہ ملنے <تصفح> وہ آدم پاک پہ آدم پاک پہ نازل ہونے والے احکام کو اس نے ایک حکم کو نہیں مانے بول دے یہ اس نے ایک حکم کو نہیں مانے اللہ نے فرمایا چاہ تیری قربانی ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ایک حکم نہیں مانا اور قربانی رد ہو گئی ہے اللہ سونے نے قبول نہیں فرمائی اور جنہیں حکم من لیا مولا سونے نے فرمایا ہے تو سا گل من لئیے اسا تیری قربانی بھی قبول فرما لی یہ مطلب ہے پھر مولا سونے نے مولا سونے نے جڑا واضح ارمایا اگر محبوبات محبوبا یہ سنا دو کہ یہ پتا لگ جائے سڈیا قربانیاں بھی تبو ہو جی اکی پورے مصطفی کریم تین جی اب ہے اپنا مطالعہ کرنے کی بات میں اپنا کروں گا تو اپنا کر اللہ کا قرآن تو اللہ کا قرآن تو بیان کرنے کے لیے آیا ہے نا سنانے کے لیے آیا ہے بتانے کے لیے آیا ہے چلنا تو تیرا میرا کام ہے اچھا جی نے ایک حکم نہیں منیا <زوبائی> ایک, ایک حکم نہیں منیا وہ قربانی رد ہو گئی ہے جڑا پورا دین نہ منے پردا گیر ہیا نہ شرم نہ انسانی نہ, نہ مستفا کریم دی تعلیمات قبول مستفا کریم والی اے جناب والی شکل قبول نہ لباس قبول نہ جناب والی شریعت قبول سال ٹپ جاندے سال تو بعد مسیح نصیب نسیب ہو بہت قربانی مزید کرنے مزید والے ایسے بھی ایسے میں نے دیکھے دیکھ دیکھ ہیں جن کو سیدھی نماز بھی نہیں آتی, دنماز دنماز بھی دن آتی بول بولتے نہیں جہاں جناب والی نمال کی جنہوں بوجو دیں پتا جہاں نے دین پاک ہکارت دیا نظر ویچیا جنابے والی دین پاک والے ہکارت کی نگاہ ویختے ہیں پھر دین وال نگاہ ویختے ہیں جہا بندہ جنابے والی دین علی شکل رکھتا ہوے وہ نفرت کی نگاہ ویخ او مائیں اللہ دا قران ادا سرے آوے ایسا ایسا بندا جڑا دین نہ مننے ایک حکم نہ مننے اللہ سونے نے فرمایے اساں اونے تو قربانی قبول کرنی نہیں اسا دی بارگاہ قربانی اون دی قبول ہے جڑا ساڈے حکم تے سر جھکا گیا ماننا, ماننا تسلیم ماننا, کرنا عمل کرنا قبول کرنا یہ زہد بھی ہے تقوی بھی ہے پرہیزگاری بھی ہے دین جو ہے دین مستفی جو ہے یہ انسان کو اندر سے پاک کر دیتا ہے قربانی کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ قربانی کرنے والا دین مستفی کے سب احکام کو ماننے والا بھی ہو اور تسلیم کر کے چلنے والا بھی ہو وگرنا موگر، موگر، نا، نا، نا، نا، زبانی دعا کوئی کر لیتا ہے زبانی کلامی تو سارے مسلمان نے لیکن بندہ مسلمان تے ہے اسلام نو منن نال اسلام تے چلن نال ابو مرضی تیری ہے ترادو میں تیرے سامنے پراند رکھ دیتا ہے پتر آدم پاک دا ہوے آدم دی شریعت دا ہیک حکم نہ منے مولا فرماوے وے جا سو تیری قربانی دی ضرورت ہے. آدم پاک دا بیٹا ہے نبی دا بیٹا ہے ایک حکم نہیں منیا ایک حکم نہیں منیا کہ قربانی نہیں قبول ہوئی جدم پاک آدمے نادل ہونے قبول نہ ہوفا کریمتی ہو ساری شریت ہو روڑی سٹی بیٹھا ہوبی فرمانا کنڈ کر کے بیٹھا ہو شکل شہدی والی ہوباس یہودی والا ہوی چہوتیاں لیو گے خدا بھی قسم کر کے آنا اللہ کے قرآن نے صاف صاف بتا دیا ہے ایسے لوگوں کی قربانی کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اللہ کا فرماتا ہے دما ہوا اللہ کو تمہارے خون اور گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے والا کنجنا الم وہ تمہارے گوشت اور خون کی طرف نہیں دیکھتا وہ جب نظر رحمت فرماتا ہے تمہارے دل کی طرف اگر سے آیت تو نہ لوگ آئیے جہے قربانیاں کر کے تے گوشت تے خون نال پیت اللہ نو رنگ چھڑ دے سن دور جاہلیت کے اندر اور اینو او قبولیت دا سبب سمجھتے سن اگر چھ آئیے تو آئیے لیکن ہدایت امت مستفا کے لیے ہے سبق بھی امت مستفا کے لیے ہے اللہ نے فرمایا نہ تمہارے گوشت دیکھتا ہوں نہ تمہارا خون بہانا دیکھتا ہو والا کی مینکوم <متحق> اگر میں دیکھتا ہوں تو تمہارے اندر کی صفائی اور فرہدگاری کو دیکھتا دیکھو ٹھیک ہے یہ فیصلہ اللہ دے قرآن دی دولوی کا نہیں ہے یاد ہاں جی نہ یہ چشتیاں دا فیصلہ ہے نہ یہ عوام دا فیصلہ ہے یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر آدم پاک کا بیٹا ہو اور ایک حکم کو چھوڑے اللہ تعالیٰ فرمائے جا تیری قربانی رد ہے اگر آدم پاک پہ اترنے والی شریعت کا ایک حکم چھوٹ جائے قربانی قبول نہ ہو اور جب مستفی کریم پہ نازل ہونے والا یہ مبارک قرآن یہ مبارک رسالت یہ مبارک دین اور ایسا دین کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا عند اللہ الاسلام جو اللہ کو پسند ہے اس اسلام کے سارے حکم چھوڑی جائیے ماری جائیے کھا دی جائیے بھائی نیکیاں بھی قبول نے سڈیا قربانیاں بھی قبول نے یہ سا جہالت ہے یہ سانو غلط فہمی ہے خدا دیا بندیا جی اللہ تعالی دی بارگاہ چ کوئی درجہ پانا چاہنا ہے مستفا کریم دے درد مستفی کریم دے تین پاک واسطے جھوک جا اگر جھوک جائے گا سب کچھ مل جائے گا نہیں جھکے گا اقبال فرمانے مستفا بے رساں خیشرا کے دین ہماؤس اگر بون رسی تھی تمام بھول حفیظ فرمائے اگر کچھ چاہتا ہے اپنے آپ کو مستفیٰ کریم کے دین کے, دین کے حوالے کر دے کہ کہ سب کچھ وہیں سے ملے گا اگر تو اپنی گردن وہاں نہ جھکا سکا تو پھر یہ سمجھ تیری زندگی ابولا ہب والی ہے دعا کر اللہ تعالی ملدی توحفی کتھا فرماوے وہ علینا بلا البلاغ المبین